اب آپ اس مبارک سلسلے کا نواں فرمائیں اللہ سیدنا محمد الامی وعلا علی وسعی نجوم الہدا أما بعض فتذكاد الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحبيب عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكن نص من كنا بالله ورسوله وعامل صالحا نصيحه اجرها بالرتبين واعطدنا لها رزقا كريما يا تصال الذي للكل نَكَاهِذٍ مِنَ النِّشَاءِ مَا أَيْنَ تَكَيْتُنَا وَلا تَخْضَعَنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ <تصفيق> وقر النبي يوث كن ولا تبرج نتبرج الجاهل يهل قولا وارقم الصلاة واطي لن الزكاة واتعن الله ورسوله ان يريد الله ليذيبكم مخرج اهل البيت وَإِنَّمَا <تصفيق> <تصفيق> يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِحَانُكُمُ الْغِيْسَ آهَدَ الْزَيْلِ وَيُتَجْرَكُمْ كَبِيرًا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مطاع وخير متاء الدنيا المرأة الصالحة <تصفيق> او كما قال النبي المصطفى صلوات الله وسلام الله عليه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ودن ومین شاہین شاہی دین وم دلہ الحمد للہ, للہ نبی برادرانی اسلام واجب اللہ سرام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ سلسلہ دروس سلسلہ دلوس حضوالبی المصطفی عمبہ المؤمنین رضوان اللہ علیہ ناجوائن کے ضمن میں کچھ دروس الحمدللہ گزر چکے ہیں جن میں ہم نے مجموعی طور پر فضیلت ازلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کی اور آج الحمدللہ سیدہ خدیجہ تلخبرا رضی اللہ تعالی انہا کے ضمن میں ہم نے کچھ باتیں حرض کرنی ہیں سیدہ خدیجہ خدیجل رضی اللہ تعالی عنہ صحیح معنوں میں اسے خاتون اول کا اعزاز حاصل ہے آج تو ہر صاحب اقتدار کی جی صاحب خاتون اول کہلاتی ہے آج ہر بڑا لیڈر بھی اپنے آپ کو قائد یا قائد عزم کہلاتا ہے مگر نہ حقیقت اگر نظر ڈالی جائے بغیر کسی اصلیت کے تو خاتون اول کا لقب جو ہے وہ سید خدیجت خبرا علی اللہ تعالی انہا کو ہی زیب دیتا ہے اور اسی طرح قائد اول قائد اعظم کا <تصفح> <تصفح> خطاب جو ہے وہ ہمارے آقا رحمت عالم سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ دیتا کیونکہ آپ جیسا قائد کائنات عناد نے نہیں دیکھا دنیا میں بڑے قائد پیدا ہوئے کوئی سیاسی انقلاب کا ذریعہ بنے کوئی معاشی انقلاب کا ذریعہ بنے لیکن یہ صرف آمنا جلال کی شان ہے کہ جس نے ایک ایسا عظیم انقلاب پر کیا کہ عقیدے میں بھی انقلاب اعمال میں بھی انقلاب اشکال میں بھی انقلاب اخلاق میں بھی انقلاب یعنی اللہ کے پیغمبر نے ظلال مبین میں گھی ہوئی قوم کو نکال کے آسمان کے ستاروں سے زیادہ روشن بنا دیا تو ایسی کی عادت نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ قیامت مت کر سکا تو اسی لیے میں نے عزل کیا کہ خاتون اول کا جو اعزاز ہے خاتون اول کہلانے کی جو مستحق ہے یعنی اہل اسلام کے نزدیک اہل کفر سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں وہ جس کو چاہیں اعزاز دیں وہ جس کو چاہیں ٹائٹل دیں وہ جس کو چاہیں نوازیں ہم نے تو بحثیت ایک مسلمان کے بات کرنی ہے اللہ نے جو مقام سیدھی کے طرف برا اللہ تعالی اللہ کو دیا ہے کہ وہ اول مسلم وطن سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون اور محسن اسلام اور محسن سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا علیہ و اسحابی و سلم و تسلیم تقریباً اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ بہت ساری عورتیں دنیا میں گزری ہیں لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالی نے و وزا عطا فرمایا تھا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حق کی پہچان عطا فرمائی تو ان میں ایک بی بی آسیہ ہے بی, بی آسیا یعنی گوجے جی ایسے راؤن ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عظمت دی ہے بڑا مقام دیا ہے کہ جب انہوں نے سید عام علیہ السلام کو دیکھا تو آپ تو دودھ پینے والے بچے تھے ایک صندوق میں بند ہیں وہ صندوق دریا کی لہروں سے موجوں سے اس کے بعد وہ پھر آؤں کے گھر کی طرف جو ندی نالے جاتے ہیں ان کے ذریعے اس ہاؤس میں پہنچی ہے جو ان کے محل کے اندر ہے اور جب صندوق کھولی جاتی ہے تو بی بی دیکھ کے کہتے ہیں پن وئی الگ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو حضرت منہ علیہ السلام کو یعنی اس شیر خیر کی میں اس دودھ پینے کی عمر میں ایک ندر ڈال کے پہچان لینا کہ اس کو کوئی نہ کوئی عظمت والا بندہ ہے تو یہ پہچان جو تھی یہ ان کا عرفان جو بولا بی بی آسیہ کا کہ انہوں نے ایسے حالات میں سے اندازہ لگا لیا کہ کیا اس صندوق میں اس بچے نے آنا تھا اور پھر اس صندوق نے ہمارے گھر میں ہی آنا تھا اس صندوق کو ہمارے ہی لوگوں نے پکڑنا تھا اور پھر اس السلام کے چہرے پر کیونکہ اللہ جی نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے سرفراز فرماتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کو خسائش و اس بات سے بھی مختصر کرتے ہیں تو اسی لیے مولانا نے فرمایا ہے کہ جس طرح ابھی بھی, بھی آسین ایک ہی نظر میں حضرت یبوس علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیا اسی طرح بی بی خدییہ کا بھی قبا ہے کہ بی بی خدیع رضی اللہ تعالی نے مسلمان نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی نبوت آئی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے لیکن حضور کی صفتیں سن کر حضور کے اخلاق حسنہ کے بارے میں سن کر <خصی> حضور کا جمال دیکھ کر حضور کی کمالاتِ خلقی دیکھ کر سیدہ خدییہ نے پہچان لیا کہ یہ خاص کوئی اونچے مقام کی ذات ہے اور ان کو اللہ مبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پہ سرفراز کرنا تو اس لیے بی بی خدیجہ نے خود کھائی ورنہ سیدہ خدیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی تاکہ رکھ سر زمین مکہ کی بہت بڑی صاحب مال تھی اور قریش کے اصل میں تھے یعنی سیدہ خدیجہ کا نصب نصب نامہ جو ہے سیدہ خدیجہ بنت خواہ اس کا نصب نامہ جو ہے کچھ سید بنے خلاب نے بن مرا جا کر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ملتا یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کا نصب ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب ابن حاصم ابن مناف ابن کو ابن خلاف تو خصح میں جا کے بجلی سیدہ خدیجہ حضور کے نصب میں مل جائے اس کا نصب اسی قسیب بھی اسی کو صحیح پہ آتا ہے اور ان کا والد کا نام جو تھا وہ خواہد ابد السد تھا ابن عبدالاضی ابن کو ابن, ابن خلاف اور ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ فاطمہ سیدہ خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ بلت زاہرہ دادی کا نام جو ہے ان کی زاہدہ ہے تو یہ اعلیٰ نسل سے ہیں اعلی نصب سے ہیں اور قریش کے اس اصل شاخ سے ہیں قریش کے اس اصل لڑی سے ہیں جہاں جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب مل جاتا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اعتبار قریش کے بعتبار معلوم تجارت کے حتیٰ کہ قریش کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ سید خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مال لے کر شام جاتے تھے اور اجازت کرتے تھے اور اس میں بی بی خدیجہ نے حصے مقرر کر رکھے تھے کہ بھی میرا بال ہوگا میرا پیسہ ہوگا تمہارا کام ہوگا اور جو اس میں نفع ہوگا اس کو ہم برابر میں تقسیم کریں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں سفارشیں کرا کر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں کو ضمانتیں دے کر کیوں پیسہ دینا بڑا مشکل ہوتا زمان میں دینے کے بعد پیسہ لیتے تھے لیکن یہاں بات الٹی ہو رہی ہے کہ سیدہ خدیجہ خود پیغام بھیجتی ہیں اور خود ایسے حالات و سباب پیدا کرتی ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کا مال لے کے تجارت کے لیے جائیں خود پیغام دیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی طالب سے کہا اب نے چیچر سے کہا کہ اس طرح ابھی بھی خدیجہ کا پیغام پہنچا ہے تو ابھی طالب نے کہا کہ بیٹے یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے لوگ منتیں کرتے ہیں زمانتیں لیتے ہیں سفال ہی جاتے ہیں اور آپ کو خود بھی بگا رہی ہیں ہے اچھی بات آپ بھی تجارت کریں آپ کیوں نہیں تجارت کریں تو خدیجہ ارل نہ ہوتا رانہ ہاں نے آپ کو مال دیا اور آج بھی آپ وہ کتابیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں جن میں ان واقعات کی تفصیل ہے اور بی بی حدیا پہلے سے کہہ رہی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امانت آپ کی صداقت آپ کی دیانت کو دنیا مانتی ہے اگر اللہ نے آپ کو اس میں کامیابی دی تو میں جتنا حصہ لوگوں کو دیتی ہوں اس سے بھی آپ کو زیادت دوں گی لیکن میری تمنا ہے کہ آپ میرے ماں سے زیادت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو بی بی حدیعہ کا غلام تھا میں سرا بجلی حدیا سیدہ حدیا گئے غلام ہے پرانا خاندانی غلام ہے نیسرا <coughs> تو ان نے کہا کہ رسول اللہ یہ میرا غلام بھی آپ کے ساتھ جائے گا تاکہ سامان اٹھانا اور سبا رکھنا اور بیچنا اور آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور آپ کو وہاں کے تاجروں کا دکانداروں کا مقام کہاں ہے کہاں بیچنا ہے مال کہاں پہنچانا ہے تو نصرا آپ کی خدمت میں بھی رہے گا ہاں ایک طبیعت سبر ہے کیونکہ مکہ مکرمہ سے شام جو ہے ایک مہینے کا سفر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ٹرین نہیں چلتی تھی گاڑیاں نہیں جاتی تھی کوئی ہوائی جہاز نہیں چلتے تھے اردو کا سفر ہوتے تھے اور ایک مہینے تک اور کافلے چلتے تھے اگر آپ یہ خدا نہ کرے کافلے سے بھٹک گیا تو ویسے بھی ختم ہو جاتا کوئی دریا نہیں کرتا ہے تو میسرا بھی آپ کے ساتھ ہے اور آپ نے مالد اجازت بھی لیا ہے تو میسرا کو بھی خدیجہ کہتی ہے کہ دیکھو میسرا میں تمہیں آپ کے ساتھ بتا کیوں بھیج رہی اس نے کہا مجھے تو پتا نہیں ہے کہا اسی لیے بھیج رہی ہوں کہ تم نے حضور کے ہر ہر قدم پہ نظر رکھنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر بات پہ نظر رکھنی آپ کے آداد آپ کا انداز گفتگو غیروں کے ساتھ معاملات اور کوئی نئی چیز آئے تو اس کے دماغ میں محفوظ رکھنا ہے اور مجھے واپس آ کے بتانا قبیبی خدییہ کا یہ اہتمام بتلاتا ہے کہ وہ اس نور کو پہچان چکی تھی جو جبین محمد مصطفیٰ میں تھا صلی اللہ علیہ ولا و سسم القسیم حسیدہ وہ عظمت رسول کے بارے میں اس کی اپنی احساس سے وہ جان چکا تھا اس کا وجدان جو ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ آزاد محمد صلی اللہ علیہ وعدہ تو آپ تجارت کے لیے تشریف لائے آپ شام میں پہنچے اچھا اللہ کی شام یہ ہے کہ حضور نے پہلے کبھی تجارت نہیں کی لیکن آپ نے اس سفر میں یہ بھی کوشش کی کہ بات چیتیں مکے سے غریب کر کے بھیجئے اور شام میں بیچ لی اور بات چیتیں جو تھی وہ شام سے خرید کر کے لے آئے جو مکے میں بیچی گئی تو منافع جو تھا وہ دگنہ ہو گیا یعنی اور جتنے لوگ تھے وہ اتنا منافع حاصل نہیں کر سکتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا اور اس کے بعد بہترا کہتے ہیں کہ ہم راستے میں تھے راستے میں ایک جگہ ہم نے قیام کیا تو دور ایک چھوٹا سا درخت تھا اس درخت کے سائے میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشن گئے اس علاقے کا جو راہب تھا یعنی جو عیسائیوں کے پادی تھے وہ راہب کہلاتے تھے احبار کہلاتے تھے روبان کہلاتے تھے تو میں میسرا کہتے ہیں کہ وہ راہب میرے پاس ہے اور کیا لگا کہ میں ننتا کون ہوں میں نے کہا میں غلام ہوں کس کے غلام ہو؟ میں نے کہا سیدہ خلیجہ کا غلام ہوں میں نے اس درخت کے نیچے کون سویا ہے تو میں نے کہا تھا محمد بلابد اللہ ان کا نام محمد ہے اور عبداللہ کے بیٹے ہیں عبد المطف کے پوتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں سر بات یہ ہے کہ ولہ متحدہ ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے اور اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہے اس درخت کے سائے میں آ کے کوئی نہیں بیٹھنا مگر جو نبی ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ بھی نبی ہے معلوم ہوتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے آپ نے تو کوئی اعلان نہ کریں لیکن ہماری کتابیں یہ کیسی ہیں ہماری کتابوں کی علامات یہ کیسی ہے تو اب حضور صلی اللہ علیہ ولا عبی رسلم کسیم السیر کثیر کامیاب سفر سے واپس لوٹے اور میسرا نے ایک ایک پل کی بندی کی خدیجہ کو رپور دی حضور کی صداقت کی حضور کی دیانت کی حضور کی امانت کی انداز جیارت کی انداز اخلاق کی تو بی, بی خزیا کے دل کو اور یقین ہو گیا کہ اللہ حاد رہی اس کے لیے اللہ مند کوئی مقام علوم ہے اور بعض روایات میں آتا ہے جیسے الیاط والے نے اسی طرح السحادہ والے نے اسی طرح اور بھی کتابوں نے کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ انبیاء کی محبت انبیاء کی عظمت انبیاء کی شان جو ہے وہ اللہ تبارک مطالعہ ذرا آدمی کو تفکر فکر ہو تبر ہو تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے تو اسی لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ بی بی بنتے مدین نے بنتے شعائب نے حضرت وسا علیہ السلام کو پہچانا تھا حالانکہ وہ بی بی تو نہیں جانتی تھی کہ کون آدمی ہے لیکن اپنے ابا سے کہا تھا کہ اس آدمی کو اگر اپنے پاس رکھ لیں تو بہت اچھا رہے گا یہ کبھی بھی ہے یہ امین بھی تو انہوں نے بھی وہ علیہ السلام کی امانت کو پہچانا تو اسی طرح خدیجہ نے بھی امانت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا لیا باب ریوایات میں یہ آتا ہے کہ یہ سارے واقعات نیبی خدیجہ جا کے برقائے نفل کو بھی سناتی تھی برقائے ہوئے نفل جو ہے رشتے دار ہیں نیبی خلیجہ اسی لیے ہمیں کتابیں بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے سیدہ خریجہ کے نکاح کے لیے برقع برقع ابن نفل کے ساتھ ارادہ تھا کہ انہیں کے ساتھ نکاح ہو جائے آپ کا لیکن خدا کی قدرت ہے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح نہ ہو سکا اس کے بعد بھی, بھی سیدہ خریجہ نے نکاح کیا عقیق تھے آپ کے پہلے شوہر کا نام عقیق تھا اور آپ کے دوسرے شوہر کا نام جو ہے ابو حالا تھا ابو حالہ ابوالا مارک باش کیونکہ بی بی خدیجہ تعالیٰ نے رحمتِ علم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوجیت سے پہلے آپ کے دو شوہر ہیں اور ان دونوں شوہروں سے اولاد ہیں ایک سے بیٹی ہے ہند اور ایک سے بیٹا ہے ابو حالہ تو یہ ان کی قلیت تھی تو اس لیے حضرت میں نو بھر بزی رشتے داری تو تھی لیکن نکاح نہ ہو سکا اللہ کو یہی منظور تھا تو بی بی ختیجہ جب بھی حضور کے بارے میں کوئی بات سنتی تو ورکا کو بتا دیتی کہ آج بھی میں میسرا نے یہ کہا ہے میسرا نے یہ کہا ہے اور میسرا نے یہ کہا ہے تو میں نفل کے غور کرتے اور وہ کہتے ختیجہ ہو سکتا ہے کہ اندہ نبی جو ہادہ ہو سکتا ہے کہ اس امت کا ہونے والا نبی جو ہے وہ یہی جی محمد مسلمان صلی اللہ علیہ ولی وسحدہ اسی طرح بات کتابوں میں آتا ہے کہ جب قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا اور جس قافلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے تو اس وقت سیدہ خریجہ آپ نے مکان کے چھت پہ کھڑی تھی تو بڑے غور سے اس قافلے کو دیکھ رہی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں اور کیا دیکھتی ہے کہ محمد مصطفیٰ جو آ رہے ہیں باقی سارے آدمی تو دھوپ میں چل رہے ہیں لیکن حضور پہ ایک خاص سایہ آپ ایک سائے میں آ رہے ہیں تو بی بی حدی ضالیہ اللہ تعالیٰ عن ہدے حیران ہوتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پچاس آدمیوں کے قافلہ ہے لیکن ان چاس آدمی جو ہے وہ تو دھوپ میں ہی نظر آتے لیکن ایک ذات جو ہے ان پہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے خصوصی سایہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح بیبی حدی عالیہ اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی آپ اندازہ کریں ان کی فراست کا ان کے عقل کا ان کی فہم کا اور ان کی دیانت کا اور ان کی عوامت کا کہ سیدہ خدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا اور آپ نے جیسے تجارت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا شادی کے لیے بھی بی بی خدییہ نے پیغام بھیجا اور پیغام لانے والی کون نے نفیسہ بنت بنیا اس بی, بی کا نام تھا نفیسہ بنت بنتے میا ایک بڑی معروف عورت تھی اور اس کو بات کہنے کا طریقہ آتا تھا اللہ نے بولنے کا طریقہ دیا جیسے بردو میں ہوتے ہیں اور اردو میں ہوتے ہیں بات کو بولنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مشکل سے مشکل بات کو بھی بڑے آسان انداز میں ڈال دیتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و دال فرمائے کہ وہ بولیں گے تو فطرے پیدا ہوں گے وہ بولیں گے تو جھگڑے پیدا ہوں گے اسی لیے بی بی لفیسہ نے آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ اللہ کا رغبت بتن پھر کیا آپ کو شادی کی خواہش نہیں ہے حضور نے بنایا اللہ کی بدلی کس کو خواہش نہیں ہوتی سب کو خواہش ہوتی ہے میں تو بد آتی ہوں آپ کی عمر مبارک پچیس سال تیری بھی خواہش ہے لیکن نہیں سیندی نیگل بال میرے پاس اتنا مال نہیں ہے دولت نہیں ہے میں کیسے شادی کا فکر کروں اس کے لیے کم از کم کچھ تو ہونا چاہیے کوئی رہنے کے لیے جگہ ہو خرچے کے لیے پیسہ ہو تو میں کیسے شادی کی سوچ سکتا ہوں تو نفیسہ نے بڑے طریقے سے گاؤں یا رسول اللہ کیا آپ یہ خوش رکھتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار عورت بھی ہو ذات نہ دن وضات حسف ان وضات نصب اور نصب کے اعتبار سے بھی بلند ہو حسن کے اعتبار سے بھی بلند ہو مال و دولت کے اعتبار سے بھی بلند ہو اگر وہ آپ سے شادی کرنا چاہے تو آپ قبول کر دیں گے تو حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ صنف فرمائے گا نفیسہ کیسی باتیں کرتی منگ اللہ کون ایسی عورت ہو سکتی ہے جو صاحب مال بھی ہو لیکن ایک فقیر کے ساتھ نکاح کرنے میں تو اس نے کہا رسول اللہ خریجہ خریجہ کے ساتھ آپ نکاح کریں گے تو حضور صلی اللہ سے مسکرائے آپ نے خیرا کیا کہہ رہی ہے نفیسہ خدی میرے ساتھ نکل کریں گے اگر اگر امراطن کی قریش وہ تو قریش کی سب سے بڑی غنی عورت ہے اور اس کے لیے تو بڑے بڑے پیغام دیا رہے ہیں لیکن اسے ٹکرا دیے ہیں تو نفیسہ مسکرائی اس نے کہا یا محمد ارسلنی خدیجہ مجھے تو خود خدیجہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے بس آپ مزدوری تو تھے آپ ہو جائے سبھی کا پیغام لے گئے تو میں آئی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بات نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اپنے چچا سے نہ پوچھوں کیونکہ چچا کا مقام جو ہے والد کا مقام ہوتا ہے الم وسلم ابھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے والد کا ذور دیکھا کیونکہ حضور کے والد تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فروخت ہو گئے اور اس کے بعد پھر آپ کی کفارت جو ہے وہ عبد المطل کے پاس آئی اور عبد المطلم کی کفات کے بعد جو ہے ابو طالبہ اپنے چاچا کی کفاعت میں آئے اس بار میں ابھی طالب کا زمانہ تھا حضر نے فرمایا کہ نفیسہ جب تک میں اپنے چاچا ابھی طالب کی اجازت نہ لے لوں اس وقت تک میں کوئی جواب نہیں دے سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابھی طالب سے کہا کہ ہاں کب آیا آپ اسی طرح نفیس آئی تھی اس نے کہا کہ یا محمد اگر خدیجہ کا رغبان ہے اگر خدیجہ جیسی اور تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں اس سے بڑی خیر کیا ہوگی اس سے بڑی بڑھائی کیا ہوگی اور خیر دل میں آج ہی کے کام میں دیر نہیں کرتے چلو ہم چلتے ہیں ابھی چلتے ہیں تو آپ کے نکاح کے لیے جانے والوں میں ایک ابھی طالب ہیں اور دوسرے آپ سید رحم کا ہیں وہ حمزہ ابن اب ہو یہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تو حضرت حمزہ اور ابھی طالبہ ہے اور انہوں نے آ کے والی سیدہ خدیجہ سے اور سیدہ خدیجہ سے بات کی تو خدیجہ نے کہا کہ ہاں رازی تو تاریخ مکمل ہوئی اور نکاح کا پیغام ہوا اور نکاح کا خطبہ پڑنے والا جو ہے وہ ابی طالب حضور کا چچا اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی مکہ باوجود مشرق ہونے کے باوجود بد برست ہونے کے لیکن ان کے ہاں بھی جیسے حج بھی تھا عمرہ بھی تھا نکاح بھی تھا اور نکاح کے لیے بھی وہی شرائط تھے کہ باقاعدہ خطبہ ہو باقاعدہ گواہ ہو باقاعدہ حق المار ہو اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ اسلام میں آئے اگر میں مسلمان ہوگا تو حضرت اسی نکاح کو برقرار رکھا کہ بھی وہ نکاح بھی تو اسی طریقے ہوا ہے جو ہمارے ہاں ابھی طالب بھی تیار ہوئے اور سید حمزہ بھی تیار ہوئے اور بی بی حدیجہ کو بھی کہہ دیا گیا تو بی بی بیجہ بھی جانب سے ان کے چچا جو ہیں عمر امرس جو ہیں وہ آت ان کے چچا تھے وہ آئے اور زر ابن دب نے جو کہ یہ رشتہ دار تو ابھی طالب نے کھڑے ہو گئے جب خطبہ پڑھا تو وہ خطبہ جو ہے ایک عظیم خطبہ ہے ایک تاریخی خطبہ ہے اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے اندر جو جملے ہیں اس کے اندر جو مہانی کے تریا بہ رہے ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ابھی طالب کے پاس کتنی بلامت تھی اور فساد تھی حتیٰ کہ اس میں وہ یہ بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ حاضرین آج اگر مکہ مکرمہ کے نوجوان عموماً اور قریش کے نوجوان خصوصاً ملا کے وزن کیا جائے میرے مدنی محمد مصطفیٰ سے تو حضور کے وزن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نہ عقل میں کر سکتا ہے نہ جمال میں کر سکتا ہے نہ کمال میں کر سکتا ہے نہ صداقت میں کر سکتا ہے نہ زہد میں کر سکتا ہے نہ بڑا میں کر سکتا ہے نہ تقوی میں کر سکتا ہے وہ اندھ ہو رہا خدیجہ اور میرے بدنی محمد مصطفیٰ کی رغبت ہے خدیجہ سے نکاح کرنے میں وہی ادا تنظیر سور اللہ اور بیوی خدیجہ جو ہیں وہ بھی ڈانے ہیں ان کی بھی خواہش تو اس طرح نکاح پڑھا گیا اور آگے جا کے دو روایات بعد روایات میں ہے کہ بیس اونٹ جو تھے نا نوجوان کو یعنی بچے نہیں بلکہ پورے کامل اپنی عمر کو پہنچے والے بیس اونٹ جو تھے وہ حقل باہر مکمل کی گئی اور بعد روایات میں ہے کہ پانچ سو تیرہ جو تھا وہ عکل باہر مہینے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس زمانے میں بیس اونٹوں کی قیمت پانچ سو تیرہ بنتی ہو تو لہذا بعد لوگوں نے اس قیمت کو ذکر کر لیا اور بعد لوگوں نے اونٹوں کو ذکر کر دیا اور اسی طرح کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ خریجہ نے کہا کہ آج میری خوشی کا زمانہ ہے کہ آج میرا نکاح ہوا ہے محمد الرسول اللہ سے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر بل محل میں جس میں اونٹ ہے یہ سبزی کر کے کھلا دیے جائے لوگوں تاکہ یہ ایک قسم کی خوشی کی طرف سے ہمارے لیے ہو جائے تمام لوگوں میں وہ تقسیم ہو جائے اور بادل ہمارے نے میں کہ پانچ سو حق بھکر مقرر ہوئی اور سیدہ کے رضی اللہ ہُال عنہ اب جو ہے وہ ازواج نبی میں شامل ہوئی اماد مومنین میں شامل ہوئی اور سب سے پہلی بیوی سب سے پہلی مسلمان سب سے پہلی بحسینا اور صرف محسنۂ محمد مصطفیٰ محسن اسلام محسن دین اسلام ہے سیدہ خدیجہ اللہ خلیجہ تعالیٰ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی حدور سندر بڑے بی بی خدیجہ کی گھر میں ہے بیبی خلیجہ کا گھر جو ہے نا مکے میں تھا بی بی خدیجہ کا گھر جو ہے یہ آپ یوں اندازہ کریں کہ جب آپ لوگ مروہ سے نکلیں گے چھتی ہوئی بازار کی طرف آپ جب جاتے ہیں تو سو قدم جانے کے بعد جب آپ دائرے ہاتھ میں گڑیں گے تو یہاں پہ خرید سر علی اللہ تعالیٰ سیدہ خلی رضی اللہ تعالی الہا کا گھر اور یہ گھر پورے مکے میں عظمت والا گھر تھا کہ جس میں زندگی گزاری وہ حکمد مصطفیٰ نے اور جس میں حضور کی ساری اولاد پیدا ہوئی آپ کے بیٹے پیدا ہوئے آپ کی بیٹیاں پیدا ہوئی تو اس گھر کو اللہ نے ایک بہت بڑا شرط دیا تھا اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ بعد میں یہی وہ گھر ہے جس کے حقیقی بنے ابھی طالب نے یعنی ابھی طالب کے بیٹے حل تعلی کے بھائی ہیں اپنی تو انہوں نے وہ گھر جو ہے خرید لیا تھا اچھا اس کے بعد خدا کی شان ہے کہ دور چلتا رہا پھر سید محاوی رضی اللہ تعالیٰ کا دور جب آیا تو انہیں پھر اس گھر کو خریدا اور خریدنے کے بعد وہ ایک مسجد بنا دی حضرت معاویر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس گھر کو خریدا اور ایک مسجد بنا دی تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ یادگار رہے لیکن بہرحال اب وہ گھر جو ہے تقریبا دوسری حرم میں جدید جب ہوا ہے تو اب وہ گھر جو ہے سارا تقریبا حرم شریف کے حدود کے اندر آ چکا ہے اور داخل ہو گیا ہے تو بہرحال یہ گھر جو ہے بڑا مشہور گھر تھا بجے خدیجہ ع اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسے نہ ہو کہ جس میں عزم صلی اللہ علیہ وعلیٰ علی ہی واسعد نے اتنا زندگی گزاری ہو اور اتنا وقت گزارا ہو اس کو کیسے عزمت نمی دے تو بی بی حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علّہ سلم حضیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے لیکن بڑے تو بی پی ستیجے نے پوچھا رسول حضور آپ کیوں کو ممکن نے فرمایا آج میں نے اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں مکے میں آج میں نے بڑے محتاج قسم کے, کے لوگوں کو دیکھا ہے جو کھانے کے محتاج ہیں جو کپڑے کے محتاج ہیں جن اوپر کپڑا نہیں ہے جو کھانے کے لیے سڑپ رہے ہیں ان کی حالت زال کو دیکھنے کے بعد میری پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا بی خدیجہ نے کہا کہ لا لات حضلی علامہ غم نہ کریں اور کہتے ہیں کہ بیوی صاحبہ نے اپنا ایک بندہ پیغام کے لیے بھیجا سی ابی بکر صدیق کی خدمت میں نبی اللہ ہوتا ہم لوگوں بھی تشریف لے آئے حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں بیوی خدیجہ کے غلام بھی موجود ہیں تو اب حضرت ابو بکر سر ہیں کہ بیوی فدیجہ نے اپنے گھر سے دراہم و دینار کے توڑے جیسے توڑے کا مانا ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی بوریوں میں بند ہوتے تو آگے حضور کے سامنے اتنا ڈھیر لگایا کہ بھی حضرت ابو بدن فرما کے پیسہ اتنا اونچا ہو گیا کہ حضور اس میں چھپ گئے اس قدر پیسوں کا ڈھیر لگا دیا اور اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ حاضہ نہ ڈھوکا اب یہ تمہارا مال ہے جہاں چاہے اس کو لٹا دو لیکن میں آپ کو غمکین نہیں دیکھ سکتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا باغ جو تھا غریبوں کو مسکینوں کو یعنی کو محتاجوں کو لٹا دیا جن کے لیے عظیم صلی اللہ علیہ وسلم فکر کر رہے تھے تو سیدہ رضی اللہ تعالی عل کا یعنی یہ مقام ہے کہ انہوں نے اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انسان ہے غصے میں آ کر آ ہیں غصے میں آج ایک دفعہ کہہ رہی سور کہ اللہ صلاح کے بعد روایات میں یہ لفظ جاتے ہیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ماں گر تو اللہ حام کا ماغل تو اللہ تھا مجھے جی آج تک کسی بیوی بی پہ اتنی حیرت نہیں آئی اتنی غصہ نہیں آیا جنا بی بی خدیجہ پہ آیا تو بیویوں نے پوچھا انا م جانا آپ کے غصے کا بھی کمان ہے آپ تو حضور کے گھر میں اس وقت آئی ہی ہیں جب بی خدیجہ خوات ہو گئی جب بی بی خدریہ موجود ہی نہیں تھی سنتا ہی نہیں تھی یعنی بی, بی خدیہ رضی اللہ تعالیٰ اور فوٹو فرما چکی ہے اور آپ اس کے باوجود بھی غیرت کھا رہی ہیں ان پہ تو غیر ہوتی ہے جو سامنے موجود ہوں لیکن جو بی بی موجود نہیں ہے جو بی بی ح کے گھر میں نہیں ہے جو بی بی آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے فوت ہو چکی ہے تو اس سے ناراض ہونے کا کیا مطلب <laughs> تو بی بی عائشہ نے کہا کہ کسرت ذکر رسول ماہر کیا کہتے ہو حضور جی ہر وقت بھی خدیجہ کا ذکر کرتے تھے تو اپنے محبوب کی زبان میں کسی دوسرے کا ذکر سن کے غیرت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا کہ ہر وقت حضور فرماتے نے ہر قذا خدیجہ ہر قذا فاضت خدیجہ ہر قدا عمر خدیجہ فلا آباد میں خدیجہ نے یوں کہا تھا خدیجہ نے یہ کام یوں کیا تھا خدیجہ نے یہ کام یوں کیا تھا اور جب حضور کے پاس کوئی گوشت آتا ہے کوئی حدیہ آتا ہے کوئی کھجور آتی ہے تو آپ بیبی خدیجہ کی سہیلی بی بی خدیجہ کے جاننے والوں کو پاس بھی بھیجتے ہیں یہ بی بی خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی یہ بی بی خدیجہ کی سہیلی تھی یہ بی بی خدیجہ کے ساتھ رہتی تھی اس لیے مجھے خیرت آتی تو اسی بھی اس غیرت کی وجہ سے ایک دن بی بی خدیجہ بی بی عائشہ نے بڑی ضرورت سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ وسلم آپ ہر وقت بھی خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں ما یہ کیا ہے خدیجہ ایک عورت ہی تھی اور پھر کون سی وہ کنواری عورت تھی جس سے آپ نے شادی کی اس کے تو پہلے دو شوہر تھے اس کی تو پہلے سے اولاد تھی وہ تو پہلے سے ایک بیوہ عورت تھی آپ اتنی عمر تھی اس کی جب آپ کی شادی ہوئی تو چالیس سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی تو آپ ہر وقت بھی خلیجہ کا ذکر کرواتے رہتے ہیں نغاز آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے کہ خدیٰ کون ہے خدییہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا حدییہ نے اس وقت اپنا باپ بج کے لٹایا ہے جب میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا حدیزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام پہ احسان کیا ہے اس نے میرے دین پہ احسان کیا ہے اس نے میرے صحابہ پہ احسان کیے ہیں اس نے محمد استفیع پہ احسان کیے ہیں اس نے میری لفاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تقاظت کو بھی برداشت کیا ہے آج اگر میں اس کو یاد نہ کروں تو پھر کس کو یاد کروں گا تو سید رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے اتنی بڑی عظمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ حضور کی ساری اولاد جو ہے وہ بھی پی سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ہے حضرت قاسم ہے صرف حضرت ابراہیم جو ہے وہ بیوی ماریا کی ورنہ آپ کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ بھی, بھی خدیجہ سے ہیں اور ان کا لقب ہے طیب ہوتا ہے یہ لقب ہے نام ان کا انسان طیب ہوتا ہے بلکہ عبداللہ اور قاسم ہے ابراہیم ہے اور آپ کا نقب ہے جیسے بی بی خدیجہ کا لقب جو ہے زمان جاہریت سے زمانے جاہریت سے نام تو خدیجہ تھا لیکن لقب طاہرہ تھا کیونکہ بی بی خدیجہ اتنی افیق عورت تھی اتنی پاک پاک خاتون تھی اتنی کردار والی عورتیں تھی کہ ان کو زمانے جاہریت میں بھی اس لقب سے نوازا تھا کہ وہ طاہرہ ہے وہ پاک اور حضور کی بیٹی بیبی بی و دہرا اسی طرح حضور کی بیٹی بیبی بی بیبی زینب بی, بی, بی, بی میں کلسوں یعنی چاروں بیٹیاں اور دونوں بیٹے جو ہیں وہ آپ کے بطن سے پیدا ہوئے سیدہ خدیجہ تعالی علیہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں تو یہ شرف جو ملا ہے یہ بھی سیدہ خدیجہ کو ملا اور حضور وسلم کے دل میں بیوی بی خدیجہ کا اتنا خیال تھا اتنا احساس تھا کہ جب جنگ بدر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد قید ہوئے اور آپ کی بیٹی نے چھڑانے کے لیے ان کے لیے مال بھیجا فیڈیے کے طور پہ تو اس فیڈیے کے اندر ایک ہار بھی آیا تھا جب وہ ہار آیا صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے اس ہار کو دیکھا بکار اصول بکار اصول اللہ علیہ سلم سلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے صحابہ حیران ہو گئے کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ مادہ تم کی, کی؟ سوربا ان نے کہا یہ وہ ہار ہے جو بی بی خدیجہ نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت میں دیا تھا یہ ہار خدیجہ کا ہے تو بی بی خدیجہ نے یہ ہار اپنی بیٹی کو تحفہ دیا تھا آج جب میں نے ہار دیکھا تو مجھے خدیجہ یاد آ گئی مجھے بی بی خدیجہ کی یاد آ گئی تو اس لیے میں رویا ہوں اور اگر تم لوگ اجازت دو کیونکہ مال نریمت جو ہے یہ فریے کا مال جو ہے یہ سب صحابہ کے لیے ہیں لیکن اگر اجازت دے دو تو میں یہ ہار واپس کر دوں تاکہ اس کو نہ لیا جائے یہ دیجیے خدیجہ کا ہار ہے اللہ حضرت نبلتہ جس نے اپنے بیٹی کو ہدیہ دیا تھا وقت گوا دیا حضور صلی اللہ علیہ ولا عصابی وسلم الم القصم القسیح کے دل میں یعنی اتنا بڑا مقام ہے سیدہ خدیہ اور اسی طرح دیکھیں کہ زمانہ ابتدا،, ابتدا جو ہے آپ کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ حکم بل خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی عزیز ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے وہ کہنا تہن صفی راہ حضور سلم سن مخار ہیرا میں جب جب نور کی غار کہلاتی اور جو مکہ میں ہے حضور وہاں جا کر عبادت کرواتے تھے اور کئی کئی دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہارے تھے جب آپ کے پاس دات ختم ہو جاتا تو کالے ان دنوں رسول اللہ حضور تشریف لے آتے اور بی بی خدیجہ پھر آپ کو سارا سامان تیار کر کے دیتی آپ کے لیے ستو بناتی آپ کے لیے پانی کے مشکیزیں تیار کرتی آپ کے لیے کھانے کی چیزیں بناتی حضور لے کے پھر گھر میں چلے جاتے اور وہی وہ انتظار کرتے اس دار میں بھی محاورت کرنے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خواب دیکھتے کیونکہ انبیاء کے کی خواب جو ہیں وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور امب رو یا ساد کا ہیں جن میں کوئی شبھ نہیں ہوتا ہے وہ حضور بی بی خدیجہ کو آ کے بساتے تھے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی جب بھی مشورہ لیتی تو برکت اپنے نوفل سے مشورہ لیتی اسی طرح یعنی یہ دور چلتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے جب چالیس سال ہو گئی جب چالیس سال عمر ہو گئی تو آپ کے سب سے پہلی واہ ہرا میں نازل ہوئی جبریل آئے انہوں نے آگے قرآن مقدس کی یہ پانچ آیتیں جو سورت الاء میں ہیں اقرا بس ربدلی خلق خلق الانسان من علق اقرا عرب الکرم الم بن قلم الم الفان الم عالم یہ پانچ آیتیں نازر ہوئیں اور واحد رضول کا واقع الحمد للہ سیرت النبی میں پڑھ چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی طبیعت پہ ایک اثر ہو گیا کیونکہ جبریل کا لکھا جبریل جو ہے وہ نوری فرشتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سید البشر ہے تو نوری رسول کا اور نوری اور بشری رسول کا لقا اور اللہ کے قرآن کا رضول اور سکل بھائی کے اثرات جو ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپ کپی تاری ہے اور آپ سیدھا ازار سے اترنے کے بعد سیدھا سدا خدیجہ کے گھر میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں زم بلو نہیں زم بلو مجھ پہ کپڑا ڈال دو حضور کانپ رہے ہیں بیوی بی خدیجہ پوچھتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری تفصیل بتاتے ہیں کہ کس طرح آدمی آیا اس نے کس طرح مجھ سے کہا کہ یہ پڑھو اور میں نے کہا کہ انوکار پھر کس طرح اس نے مجھے سینے سے لگایا لیکن بیوی بی خدیجہ نے جب سنا تو پتہ ہے کیا کہتے کہتے کنواں کہ مت کر رہا ہے لا خودی اللہ ابدا آپ آب کا خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے آپ کا خدا کبھی آپ کو دلیل نہیں کریں گے کیوں ان کا تصویر رحمتہ آپ تصرحمی کرنے والے ہیں متقبل آپ تو بالکل بے نغام کی مدد کرنے والے ہیں بت عینی نوا اب الحق اور حق کے معاملے میں مسائل کو حل کرنے میں آپ مدد کرنے والے ہیں آپ غریبوں کے ہم نواہ ہیں آپ شادروں کے ہم نواہ ہیں بطور ذائق ہے آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں ایسے خصرتیں رکھنے والے کو کیسے خوف ہونا چاہیے آپ بالکل نہ گھبرائے کم بات ون خریقا بچاؤ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یعنی آپ کی تصدیق کرنا اور وحی آنے کے بعد سب سے پہلے بی بی حریہ کے گھر میں آنا یہ شرف بھی ملا ہے تو صرف سی ادا کو ملا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اول من نے بے رسود اللہ خدیجہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں جو ہے سی خدیجہ خری ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو پھر علماء نے جمع کیا ہے کہ مینت میں ابو بکر کہ مردوں میں سے آکر و وہ بالغ لوگوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں اور بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں اور غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں لیکن عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بیوی خدیجہ ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں لیکن اقلیت حقیقیہ کو بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایمان لانے والی تو سیدہ خدیجہ ہے میری اللہ تعالی عنہا اور حضور سندمان سندم کو لیکن کر برقع نوسل کے پاس جاتی ہے جو اس دور میں توادق کا بہت بڑا عالم ہے انجین کا بہت بڑا عالم ہے اور دین مسیح علیہ السلام سلام پہ ہیں لیکن جا ساری کیفیت بیان کرتی ہے کہ خبر خواہ دیکھو کہ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں حضور پاک نے سارا قیصہ سنایا کہ اس طرح میں ارے ہیرا میں تھا اس طرح ایک آسمانو سے بندہ اترا اس طرح اس نے مجھے کہا ہے لڑکے نوسر جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں اب شر کہتے ہیں خدیجہ تمہیں میں مبارک ہو تمہیں مبارک ہو آپ پر جو اترا ہے حادثی عمدہ موسا یہ وہی فرشتہ ہے جو علیہ السلام پہ اترتا تھا اور یہ مبارک ہو کہ تیرا شوہر جو ہے وہ نبی جو ہاد اس امت کا نبی ہے اور اگر میرے اندر طاقت ہوتی اگر میرے اندر سیت ہوتی اگر میری جوانی ہوتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بادشو بنتا آپ کا ساتھی بنتا آپ کا معاون بنتا،, بنتا تو اگر نوکھن نے بھی تصدیق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشاوت کی تو یہ مقام جو ملا ہے یعنی حضور کی تسلی حضور کو برقرار کے پاس لے آنا حضور صلی اللہ علیہ و کو ہر بات پہ ساتھ دینا یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدہ حضی علی اللہ صلی کو ملا ہے جو اور کسی بیوی کو نہیں ملا ہے یعنی ابتدا باحی ہے ابتدا باحی ہے اور ابتدا حضور قرآن ہے اور اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ پر پریشانی کے اثرات ہے اس کو اس پریشانی میں ساتھ دینے والی تسلی دینے والی آپ کی تشکیل کا ذریعہ بننے والی آپ کی استقامت کا ذریعہ بننے والی صباط حق کا ذریعہ بننے والی جو ہے وہ سید افاظ ہے رضی اللہ تعالی صلی اللہ <laughs> جائے اول خاتون اے اول مسلمائے اول محسنائے اول محسنہ, اے اول، محسنہ اے محمد مصطفیٰ سلم سلم جو ہے وہ سیدہ خدیجلہ ہے خری اللہ الحلہ اور اسی طرح دیکھیں گے یہ نہیں کہ صرف سیدہ خدیجہ نے اپنی دولت کے ساتھ وقت گزارا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب دشمنوں نے مکاتا کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے ایک معاہدہ لکھا اور متفق ہوئے قریش کے سارے سردار کہ آج ہم رکاتا کرتے ہیں محمد مصطفیٰ سے اور بنو ہاشم سے بنو عبد المطلف سے حکات کرتے ہیں کہ حضور کے ساتھ نہ کوئی بات کرے نہ حضور کے ساتھ بنو ہاشم سے کوئی رشتہ لے نہ رشتہ دے نہ ان کو کوئی مال بیچے نہ کے پاس کوئی امداد کا بال بھیجے تو یہ معاہدہ لکھا گیا اور سارے کو اس میں متفق ہوئے جس میں مجبور ہو کر میرے آخا رحمت عالم شیب ابی طالب میں چلے گئے اصل میں یہ شیب بنو ہاشم بھی کہلاتا ہے اور شیب ابھی طالب بھی کہلا ہے آج بھی جب آپ جاتے ہیں شیب عادر کی طرف تو اس سے پہلے کا علاقہ جو ہے وہ شیب ابھی طالب ہے وہ شیب بنو ہاشم بھی کہا جاتا ہے اور شیب ابی طالب بھی کہلاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقاطہ کی زندگی میں آپ آب شیب ابی طالب میں گئے ہیں تو بی خدیہ ساتھ گئی بیبی خدی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تمہارے ساتھ ہوں حضور نے فرمایا خدی تمہارے علی تو بہت مشکل ہوگا یہ زندگی میں تارنا تم نے کہا حضرت ہاں آپ ہوتے بہت یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی مشکل ناؤ تھا تمام غلہ بند ہے تمام تجارت بند ہے کاروبار بند ہے چیزوں کا خریدا بند ہے بول چال بند ہے رشتے داری بند ہے اللہ کے نبی اس علاقے میں محصور ہو کے بیٹھے رہے ہیں خریدی جیسے نا اللہ اچھا خدا کی دی شام دیکھ رہی ہے یہ مسکندہ یہ معاہدہ جو ہے نا حضور کے خلاف یہ جس نے لکھا تھا اس کا نام تھا ابن اکرمہ یہ اس آدمی نے معاہدہ لکھا تھا تیار کیا تھا سب کو ایسے دستخط کیے تھے اچھا خدا کی شان دیکھو نبی کے خلاف معاہدہ رکھتا رہے کعبہ شریف کے اندر لٹکا ہے اللہ کے نبی کے خلاف معاہدہ ہے لیکن اس کو لٹکا ہے کہاں رہے کعبہ شریف کے اندر لٹکا ہے لکھنے والا کون تھا منصور اپنے آکرما اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے اس کو زندگی میں سزا دی دنیا میں سزا دی اس کا ہاتھ جو ہے معاہدہ لکھنے کے فرد بادشر وہ پھر حرکت نہیں کر سکا ساری چیزیں یہ تو اللہ کے نبی کی شاد ہوتی ہے اللہ, اللہ اپنے نبی کی بات کرتے ہیں اچھا اسی طرح ہے حافظ اللہ میں ابن حجر اسکلانی اپنی ایک کتاب ہے عبدالخان ہے نا اس کتاب کا نام ان میں ہم نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے یہ ہلاکو خاں کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ہلاک و کا دور تھا تو بڑے بڑے وزرات بڑے بڑے عمراؤ اور بڑے بڑے گورنر اور بڑے بڑے سپاہ سالار میٹنگ میں جمع تھے اتفاق سے لے کر چلا تو ایک آدمی بدبخت میں کھڑے ہو کے حضور کی شان میں گستاخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آویز کلمات کہے جب اس نے توہین آویز کلمات کہے تو ایک کتا جو ہے شکاری کتا تھا حضور بنا ہوا تھا. اچھا خدا کی شان دیکھیں گے جب اس نے گستاخی یہ شان رسالت کی ارے حمد نے تو آلم کی شان میں گستاخی کی تو اس کتے نے وہاں سے راستہ چڑایا رہا کہ پڑا گستاخی کرنے والے سے تو لوگوں نے پکڑ لیا خیر بہت سارے لوگ تھے جن نے کتے کو بھی پکڑ لیا اس کو چھڑا لیا لیکن اسے کار تو لیا لیکن انہوں نے اس کو پکڑ لیا تو بعد نے کہا یار ابھی تم یہ باتیں نہ کرو بلوم ہوتا ہے یہ بات کرنے کی وجہ سے تم سمپرک کر رہا ہوں کہ چھوڑو بھائی نہیں اگر آلم صلی اللہ و سلم کی شان میں ایسی باتیں کر رہا کتے کو کیا بتایا بولا اصل میں میں کیونکہ ہاتھوں سے حرکت کر رہا تھا اشارے کر رہا تھا کتا اس میں بگڑا ہے ورنہ اس کو کیا ہے کہ میں رضی کی توہین کر رہا ہوں لہذا میں کیوں بعض آ جاؤں وہ پھر بکواس شروع کر دی اس نے رزل کی توہین کی تو اب جناب اس کتے کو نبانا ہوا تھا اس نے رسا اڑایا اور ایسے طریقے سے وہ چھپتے چھپتے چھپتے اس نے پیچھے سے آگ ایسے جمپ کیا کہ آگ سیدھا اس کی گردن کو پکڑا اس وقت چھوڑا جب وہ مر گیا اسی گردن پہ ایسے ہی آئے کہ اپنے جناب پنجے گاڑے اور اپنا اس کو آ کے اس کو اپنے منہ میں لیا کہ سارے لوگ چھڑا رہے اس کو مارتے رہے لکڑیاں مارتے رہے چھوٹیاں مارتے رہے لیکن اس وقت چھوڑا جا وہ مر گیا ایک کتے کے دل میں بھی اتنا ہوتا ہے کہ اب استاق رسول سے وہ بھی بدلا دیتا اور یہ تو حدیث میں موجود ہے نا کہ ابو لہب کے بیٹے کو کس نے ہلاک کیا جنگل کے شیر نے اور حضور نے یہی دعا کی تھی کہ اللہ علیہ مسل تعلیہ یا اللہ اس بار جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے تو اسی لیے لو علماء نے لکھا ہے کہ وہ منصور ابن اکرما جو تھا جس نے حضور کے خلاف یہ معاہدہ لکھا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا میں سزا دے دی, دی فوراً معاہدہ لکھنے کے فوراً بعد اس کے ہاتھ جو تھے وہ شل ہو گئے اور ساری زندگی وہ شل رہے پھر ہاتھ بھر کا نہیں دے سکا اچھا اب معاہدے کی حالت یہ تھی کہ کوئی آدمی جناب کھانا بھی نہ بھیجے سامان بھی نہ بھیجے ایک دفعہ حکیم ہزام نے ہزام اپنے حکیم نے انہوں نے چوری چوری جو تھا نا کچھ چیزیں بھیجی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے تو ابو جہاں بد کو مت کرے ابو جہاں راستے میں آ گیا اس نے حکیموں نے حضام کو پکڑ لیا کہا تم نے وہ حدے کی خلاف ہوتی کیوں تو اپنے مال بھیجا ہے نے کہا وہ جہاز کریں بی, بی خدیہ میری بھوپھی ہے بیوی بی خدیجہ تر گمرا ری اللہ ہوتا نہ میری پھوپھی ہے ہم لوگ یہاں ایش کریں کھانے کھائیں اور جو مرضی آئے استعمال کریں اور میری پھوپھی جو ہے وہ ایک ایک ڈالنے کے لیے محتاج ہے تو میرے شرم آتی ہے نا لیکن ابھی یہاں نے کہا نہیں تو انہوں نے معاہدہ کیوں توڑا اسی ہے اسی اسلام میں ابو الفاظ بھی ایک کا فرقہ میں بھی کافی وہ آیا تھا ابو جہاں تمہیں حیا نہیں آتا یعنی یہ بی بی خدیجہ کا رشتہ دار ہے اپنی کبھی کے لیے بھیج رہا ہے حضور کے لیے بنی بھیج رہا ہے نا اس نے کہا فائدہ تو پھر حضور کو ہوگا لیکن اب اس وقت یہ غصے میں آ کر ایک جانور کی ہڈی پڑی اور ہڈی اٹھائی اور ابو جہل کے سر میں ماری اور سر پھاڑ لیا ہو گیا تو اچھا تم اتنا ظالم ہو گئے ہو گیا عورتوں کو بھی کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز پہنچانے کے لیے منع کرتے ہو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں اور بدو ہاشم کی اولاد ہیں چھوٹے معصوم بچے ہیں جو بلک رہے ہیں جو تاپ رہے ہیں آنکھوں میں پابندی پہ کھڑے تو اب ابول بختری نے کہا کہ دیکھو ایسے کام نہیں بنے گا ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون ہمارا ساتھ دیتا ہے بادشاہ ابن عامر اسی طرح زبیر اسی طرح ابوال بختری اسی طرح حقیقت حضاب اور چند لوگ ملے کہ کسی طرح اب اس معاہدے قوم ختم کریں انہوں نے ابھی طالب سے بات کی ابھی طالب نے ایک دن حضور سے کہا نکال جا رہا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلم نہ رہا شراب خوش ہو گئے کہ اب معاہدے کے خلاف کچھ اور لوگوں میں بھی بدلے کھڑے ہو گئے ہیں حضور نے فرمایا چاچا کیا کہتے ہیں وہ معاہدہ تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے وہ معاہدہ جو ہے نا اللہ نے اس کو ویسے ہی بھی دیا ہے تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے تو طالب ظلم کا بھائی ابو طالب نے کہا اچھا ہاں کبھی طالب حال میں آیا اس تمام کو کو جمع کیا اور نئےت کو اخبار نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نے خبر دی ہے کہ تم لوگوں نے جو ادب کے خلاف معاہدہ لکھا تھا اللہ نے اس کو ختم کر دیا تو آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس معاہدے کو دیکھا جائے اگر وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے اور میرے نبی کی خبر صحیح ہے تو آج پھر تم لوگوں کو غیرت آنی چاہیے اور یہ مقاطہ ختم ہونا چاہیے اور اگر ہماری خبر غلط ہے تو آج پھر میں اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ تمہیں دے دوں گا پھر تم جانو چاہے قتل کرو چاہے مقابلہ کرو اے چاہے بات کرو انہوں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے معاہدہ دیکھ لیتی ان کو بھی یقین تھا کہ معاہدہ سے ہم نے کابر شریف میں لٹکائے معاہدے اس کو کیا ہو جائے گا اب کابل اللہ کے اندر آئے اس معاہدے کے کاغذ کو کھول کے دیکھا تو سارا کاغذ ختم ہو چکا تھا صرف اللہ کا نام جہاں جہاں وہ باقی تھا باقی سب چیز ختم ہو چکی صحابی یہ بات ٹھیک ہے اگر معاہدے کو اللہ نے ہی ختم کر دیا ہے تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ مقاطہ کو ختم کریں تو تب جا کر مکاتا ختم ہوا اور یہ مکا ایک دن نہیں رات دو دن نہیں رات تین سال تک مکانتا رہا ہے. لیکن اس تین سال تکلیف کے طور میں سیدہ رضی اللہ ہوتا رہا نا عامر سے حضور کے ساتھ حضور سے لوٹ نہ تو ایک بڑے گھر کی عورت تھی وہ تو قریش کو کہہ سکتی تھی کہ بھی وہ تمہارا محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے میرے ساتھ تو نہیں ہے نا لہذا وہ اپنے گھر میں رہ سکتی تھی آرام سے زندگی گزار سکتی تھی لیکن انہوں نے بھوکھ برداشت کی پیاس برداشت کی تکلیفیں برداشت کی لیکن محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اللہ تعالی عنہ دعوانا الحمدللہ رب العین کہتے جی کہ میں اپنی گھر والی کو حج کرانے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اپنا کوئی مرد حج کے لیے تیار نہیں ہے تو کسی اور آدمی کے ساتھ میری بیوی آ سکتی ہے نہیں اگر عورت جوان ہے تو کسی غیر مرد کے ساتھ وہ سفر نہیں کرتی نہ وہ عورتوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہے اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ خود چلے جائیں اس کو لے کون سا مشکل ہوتا اگر آپ نے اس کو حج کرانا ہے جہاں اور قربانی دیں گے وہاں اپنی ٹکٹ کی بھی قربانی دے دیں کہ آپ خود جائیں ان کو نے ساتھ لے کے آئیں کیونکہ اسلام نے عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا ہے حتا کہ اتنی سختی ہے کہ اگر عورت کو محرم نہ ملے تو حج چھوتے کیٹر جی کہ ہم کو مینار سے گیارہ سو ریال ملے تھے بہرحال آپ اپنے رشتے دار غریب بہن کو دے دیں صدقہ کر دیں تاکہ جس کے پیسے ہیں اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی خیرات کرنے میں ثواب ملے گا اگر مالک معلوم ہے تو پیسے واپس کریں اگر مالک معلوم نہیں ہے تو پھر خیرات کر دیں طہارت کی غسل کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی نے غسل جنابت کرنا ہو یا غسل عورت نے غسل حیض کرنا ہے پہلے اپنے بدن کو صاف کریں اچھی طرح استنجا کریں تمام بدن کو نیچے سے دھوئیں اس کے بعد جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کریں وضو کرنے کے بعد جو ہے سر سے لے کر کا تک کوئی ایک زورے کے برابر بھی جگہ خانی نہ ہو جہاں تک پانی نہ پہنچائے سارے بدن میں پانی ڈالیں اور پہلے وضو کریں اور جس طرح وضو میں آپ کلی کرتے ہیں ناک میں پانی دیتے ہیں اسی طرح پورا وضو کر کے پھر پانی بہائیں سارے بدن مرد ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرکہ کے پاس نہیں کہا لیکن بی بی خدییہ نے کہا کہ مرکہ کے پاس چلتے ہیں اور دراصل یہ انتظام تھا اللہ کی طرف سے کہ سب سے پہلے آپ کی بیوی بی بی تصدیق کرے اور اس کے بعد وہ عالم تصدیق کریں جو دین نصال کا عالم ہے جو دین مسٰ علیہ السلام عالم ہے جو جو انگیل کا عالم ہے تاکہ وہ بھی مصدق بنے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلام وسلم اور اللہ کے قرآن میں جو پشین گوئی آئی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہ بشرم بے رسول یادی ومباد احمد کہ میں آپ لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد آنے والا ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اللہ چاہتے تھے کہ اسی کے دین کے ماننے والے کو مصدق بنائے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بل عالم رب بنا تو حمل القمالین القم تو طب الرفیم اللہ فتح فقبہ حسنا وجه وشب مرضانا وورد ومصرين صل الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمع